خاصا گزول کے چیو زنانا پیدا کی حمل مگر دا ٹول پیلم دلہیم و میونا دھی ن شرکای کا مہید اب کمر سے شری کا گیو مال خبر درکو شنی منگ سو گئی کم کے بری هم ما من بہت رام دس در نم لا یقین بو کی شی نش دیم الشر امول انسان ن کی را انسان د او ذخیر نامکور ستا سر ست تکلیف میری دکھی پذر کے اور تندے تروئی ولئے نہ زخنا ہو رحمت من وما اکو سکو منگا دے انسان ت رحمت پل طرف نام رسو تکلیف النا سرت رسیم خام خادے دے ہوئی داخ و زما دا حقو اگمان نقوم قیامت بانے قائم حسن اکبل فرض اگر یقین مال روادا خیصل حالت الذين كفروا بما من نفرو نیزا نام خبر ورکی کا فرانت پائے مل شریقی خام خاؤ سخنام میتھا سخنا سان آنا جان وے سو شرو پہ انسان چینگا پان مکھوڑی اور لڑکی پل ڈڑے لگام اکل چیسی دس تکلیف نخاون دعاپل قُلْ تو سپو کبھی دا قرآن درف دا دانویا سنکار دا کرے دا سے کٹکمرا دا غشانا شائی ب دشمن لڑے سنریم آیا قدرت پترف نیا جدی پنبس نیو تریخار بشی دقم کا پورا سار دا خبر آشا پارسی بانے خبر الم خبر دا خلق دی پشکے دا ملاقات بخب البن او خبر, خبر شین اللہ تلار قدرت کے بسم اللہ الرحمن بس رحمان حامی دہی کریتا محیو رتون لہو معاف سماواتی خاص اللہ اختیار کیا, کیا او اللہ چد اور بحمد ربهم تقاد لمن ہندا ملائے نزدید آسمان چروچوی ددی زبر درف نام وہ ملائک تسوی ہوئی سر رحمت درف نام اور بخن واڑیا آقا ایمان والا درائش بزم کا کریم اللہ رحیم خبر سے یقیناً اللہ تعالی رے بخن گونگے رحم گونگے تخزم اللہ حفیظ آکسان چین اللہ تعالیٰ ن سیوا مددگاران اللہ دری خات نے اور موار دیر پاچی پری اصل کلو لرا چال چی چاپی ارور خلکل دروز جمکی دل ناچیم سر فريق في الجنة وفريق في الصعير يو دلبي بجنتك وبلد لبي بور بلشيك ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتهم والظالمون ما لوا من ولي ولا نصير اوکا لاغ اختین اگر ظل بے داخل اگر ٹھولی اوڈلا لیکن داخلی چالچی غاری پقل خاص رحمت کے او ظالمان نشتائی لرسوک دوست بچک ان کے او نمددگار امیت تخضو من دونہی اولیاء فاللہو ہوا الولی ووہو یحی الموتا وہو علا کل شہن قدیر آئیندید اللہ تعالی ن اللہ مددگاران خاص مدد گارسیم گار اللہ اور ہر اس سوچ تا صبح کے اختلاف کا ایک ہر سیم فیصلہ دائے او اللہ تام دو صفاتون علی اللہ دے رب زمانے پاغمازان سپار دے او تذوور گرزم فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعوكم فیہ اول پیدا کہ ان کے دسمان کے کرے پیدا کڑی تاسلرا ساسو جنس نہوں بی نے ہم جوڑے پیدا کریم خری تاسل را پدی انتظام کی لم اس لی پشان وسیم نشدا پان اللہ ہیار سوری ارس ویم لهو مقالد السَّمَاوَاتِ کالی يَبْسُطُ ول یب ستر کلیم إِنَّهُ بِكُلِّ شہ نالیم خاص اللہ اختیار کیری چابیا نے داسمان کی آخیر تنگری یقینا پارسبان علم لریم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين يوحى اليك مقركڑے اللہ استعذبار الذنها چوک مگڑو پائے بن نوح علیہ السلام تا اور ہا چوہی کڑے تا تام و ما وصینا به ابراہیم وموسى عیسیٰ او ہا شوکم کڑو مپائے اسرائیل ابراہیم موسی عیسیٰ علیہ السلام مسرام تام ان جی کی مدین فرض دے پتاسو چکا دیتی کبو روشری نا تل گران دمشان بانے ہا خبر چیتاگی تاولیم الله يشتبه إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله تعالى راكاكي دي الدين ترفتا شعال شغاريم وحداية كي دي طاقشا لراج سكاغت وارغزيم وما تفرقو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم طرفنا گرستا شری تیلر بک ول کتاب لفی شکری کتاب رسو دا با گانا خام خا پش کتاب نا چکل شکل فلک فد وست کم مرتا تباہ وساتا جاری سات اکل شالک سنچتا تکم کڑے شیر اور تاباری خواہشات کلا منت زل میم من کتاب اواز خیمان اوڑم پائے چل تلا رالی گری کا ہر کتابی دل بین کم فَكَمْ كَرِهَ شَيْءَ مَا تَنَاصَحَ فِيكُمْ سَاسُ تَرْمِيَنَ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَسَاسُ رَبِّ مُنْذَ بَارَ أَجْمَالُنَا وَتَاسُلَ سَاسُ أَعْمَالُنَا لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا ویلیہ المصیر اللہ با یوزے کیم گا تولاو خاصقت دیورگر دیدل والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہو حجت داہزت اند ربیم وعليهم غزب ولہم مذاب شدید واکسانچ جگڑ کیل اللہ بتوحید کیم فسائنا چھے قبول والے شہر دائیم دلیل دلی باطل لے پنی ذرب دلیم او پدی بانے لے غزاب دے و دیل دے سخ اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزانا وما یو دیکل علصات قریب اللہ غزاب دے نازل کرے کتاب دے حق بیان دے اون حاضر کڑ توں تلام سشیتال پوے در کڑے با حقیقت ہو میں تے قیامت بنیزیں یستاجلو بہل الذین لا یؤمنن بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق او تنعاری غاری قیامت را کسان جی مان پائیں نلری پاکستان چی مانا قیامت نا حق ریم بعید خبردار یقین نا کسان چی جگڑ کیمت پوار کی خام خا پ گمرائے اللہ لطیفم بعبادی ارزق من یشاء هو القوی العظیم اللہ مہربان دے بخبل بندگانو روزی ورکی چا لشی وغاریہ قوتن وال دے زراورم دے من کان یرید حرص الاخره ان زد له فی حرصهم سوچو وانی فصل الاخره ن والے پیدا کو دلا د برے فصل کی امن کان یرید حرص دنیا نوتی نو او منہا او مال من نصیب اصوچ واڑی فصل دنیا و د تی دنیا نا نبی الاخرت کے سبرحام ام لہم شرکاؤ شرو لیازمبل کلیم تول فسلی لیام وامی نلیم آرا شری کام جوکڑی دل راتی نا اللہ پائی اجازت دیور کڑے اوکنے خبر خبرات فیصلیم خاملن عذاب دے درناک رضات الفضل ناملاتیلاتا ربی کہل ظالمان لرام یارکھ ان کی بہ دائل دا اور ڈیرو باغو کی بین ددی داہنے متن دے شری گاڑی دا فضل دا لاہ اللذی يبشر اللہ عباده اللذی شزیر اللہ تعالی بندگان بندیگانچ مان راڑی نے اجرن تفل القربان تو آئے زن غارم تاسونا پتے بیان بانے مزدوری لاکن غارم ساسونا مین قول ساسو پنجی قد اللہ ومن مئی اخترف حسن لہو فی ہا حسن اور چاچی اکڑان کی جاتی کو منگ دے کہ خواہش ان اللہ غفور شکور یقیناً لا دے بخنک ان کے قبل ان کے اعدام ام یقولون افترع علی اللہ ای کذبان آیا داخل گوی نبی جوکڑی بالا حوالے ذرو فین یشئ اللہ یختم الا قلبک نوگو کوہ ولی اللہ تعالی بندش برا ولی حقل را پاترام یقینا پوئلے پائے خبروں چسین و حو الز اقبل تو بتان بادی وی آتی خاصاد قبلئی تو بار بند گانو اقبل امافی گئی ددی دولو بدونا عالم دے پائے چتا سوس قوائے و سجیب اللہ منو عامر و دو من فضل قبریاں ملو نا چی مان راوڑ ملو نکڑی مین کو کافران خلق دید دی پارا سخت <تصفيق> و لو بسط اللہ عبادی بقدر ما شام اندی خبیر فراخڑے اللہ تعالی رندیگان اخبل اللہ کشی کڑے لاکھندالی کی اللہ تعالیٰ پا اندازی سراس چیو گاڑی یقینا رقبل بندیگانبانے خبر لن کے راغیم خاص اللہ بارانگنا پسینہ شدہ خلق نومشیم قریق الرحمت لرا اللہ تعالی دو سو سائل شہزاد پیدائش داسمانکڑی دا دا پدے کی زند سرما اللہ دری دا پیارا جم کو لبانے کلچی اگاڑی خام خامخا قدرت لریم. آسولہ تاستیبت دوجا ملے چیکڑی تاسو لاسو نمافے ڈی رو آ مل گا سونا لاد تاسو لاد سکھ دوست بچ کے ان کے اون مددگار ونا آیاتی ہل جواری فل بہریکل آلام بلد دلی نوند روانی کشتریا بو کے, کے فیزلن دالا زہرے ذالک کل شکو اللہ پشانت شکو کے او کوئی ہوا نشیباد کشت الاڑے پشاند دریا دریابانے یقینن پڑے کے خام خاڑے ریبرتو ندی آج شاہ لرائشڑے صبر کی اوڑے شکر گزاریم او یو بقہنہ بمان کسبو یا فان کسیرم یا بحلاکی کی اللہ را کشتے بسودا عملون چکڑیری کشتو والا امافی کے اللہ دڑیرو کارون لڑیرو عملون دڑینام ائ نیا کانچ جگڑکم پایات نیچی نشر دل راجتے فمویت الله دیا خیروں بل نامو على تب کلو نا چې در کی ش د تا د کار سری نو دا خصص لږې میرری د جن اللہ هغه نې متون چې الله سره دي هغه غوردي کسان در خاص دی چیمان روڑی او پهقللب با نظان پاریم والذین تنبونه کبار اسمې وال فاحشه زاه غضبو یغفرون او دا کسان دی چھ ڈڑکی دا غرغر گناہنو دا بدکارونام او کلی چھنی غصشی نو دی بخنم گئیم واللزین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرون شورا بینہم ومما رزخناہم ینفقون او کسان چھ قبول والے کرے دا حکم نو دا رفلن او ابابندی دانزم کی البغیهم ددی او دا نئے کے مارنا چند اور سانچل گیری تلم د چار ترف نیتی ندل اجزا سی سیم مسلا شانتی او ما کو او صواب دے اللہ سرام یقین اللہ تلا نفئی ظلم کم کو لام ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وخام خاش شعش بدل واغس پس مظلوم يددنا ودعا كسان نشد بديباني حصم العماتي إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم مذاب النليم یقینا ملامتیا او گناہ پاغشا چی ظلم نکئی بخلق و باندے اور سر سرکشی گئی بزمہ کہ یہ بغیر حق نہ دعہ کا سان دیل عذاب دے زناک ولا من صبر واغفر ان ذلک لم من نظم نورم او خامخائش صبر کو بخنے او کران یقینا دا کارون علی د پخو کارون نا لائے بیارا سوکھ دوست بے لو لان ظالمان کل چا ابوری وائی وا با آئے د دنیا تسلار عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف پیش بکریشی پور ویم سرون بہت تکڑی دوئے ضلعت نام اگوری باور تاپ سرگوپن زر پٹ پٹ وانے اوبو مومنان خلگ یقیناً پور تاوان خواہ خلگیم چاوان خپل شولی اخبل خپل بال بش پر زقیامت نو خبر سے یقینا ظالمان بئی بازا میں شگیم وا کا نلو لرا سوکھ دوستان چ مدی ددی سراد آسوخلاء بیلاری کی نویا گد پارے اسلار ہدایت استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما الجيوم يزن وما لكم من نكير قبل عليكم كيد حكمه ظرف والمقددنا شراب يشير وظم النبي واصيدا يرزل لا كرفنا نبی صاحب زپارا سے زید پنائم پد نبی سے انکار سلا کا علیہم حفیظا ان کے لمکواڑوں دے خل کو نیلے گلے مون تپی بانے ساتن کن کے نیش رستی بانے مگر رسول رحمت لوئی کئی دے پائے سرو کو سو داغے گلے لاس نریم یقین انسانی نہ شکری وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ من کباوات خاص اللہ لاباد شہید آسمان دزم کے او پیدا کی سچی واڑی یا بول میشا سو یبل ذکو بخی چالچی واڑی او بخی چالچی واڑی زامن اويزاوي جوهم ذكرا نا وينصام يا دوارا قسم ورقي ديتا نارينا زمان و لونا و يجعل من يشاء واقيما وغرزي چالچو غاڑی شند انه عليم قدير يقينن الله ري یا قدرتن و عليه وما کا نل بشراہجاب رسول کے دس بند لائلہ دے اغصر خبریں گئی مگر پری طریقہ چڑکے اور تو یا شاطاد پر دین یا رولی کی اور نو ہی ملکم دلہ سر سچیلہ دے چت ملکا ہائنا کرو ماسے کریم گوہ پکل ما سراج پورے ماں کتری ملکیتابل الا کن جانو نور دھی مشا مدیم ولتھ مستقیم نفے تم کے چی کتاب نی پتفیل نو دئیم لا کر زما قوران یورنا ہدایت کو بلے سرائے شالچو غاروں گا دبندگانو اقبلنا و یقیناً تم ہدایت کے سید اللہ رہتان سرات اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ اللہ تصیر اللہ لارداللہ غزات چاہ پہ اختیار کی لیا سیدونا چیدے اسمان انہوں کی واشیدیز مکہ کے اور خبر شیخ خاص اللہ تور غزی وٹ الکار رون الرحمن اللہ رحمان رحیم حامیم المبین قسم نے پری کتاب چ بیان کی رہ و بات ان جاننا ہو قرآن عربی اللہ چشادت کے بنے چمگان قرآن رویم دیر پارا چتاسدا کلکار وال نہ کتاب لد نا لکیم دا قرآن دے پاسد کتاب نرم خام خواچ درجے والے حکمت ان اف نی وکر سفن اکم مڑ متا دا ندا کاڑ سرد دیو جن چیتا سو قومی چید نی گئے وکمر فیل اڑی محکمو خلکی مایاتی نبی اللہ کانویون پاہ لگنا شدم بدشم و مزا مسل نلاکا سخت دینا پنی ولو کی اور تیرشیری نمونی دمخ نو خلک دازاب خلک سما لکھد تپوسکی دے من کم چی چا پیداکڑی اس منگ نوز مکام خام خاطی بوئی پیداکڑی دے لا زورا پو رے پارسم اللہی جال سوبل اغزاد جوارزم کا رام اجوکڑی تاس لا پریزمک کے لارے دل تا پارا تاسو مقصد اور سین ولزین سمریف شرنا بند تم میتادی چیاراراسمپاسند ناجکے مائ سرزم کورچا دار گا سو میسی کئے دلکیم ولز خلر آزاد پیڑی جوڑے کسمس اجوکڑی تاسلر کشتو ساروں تاس پی سولی کا سمت نترب میزستم د پاراچ برابر کینے تاسو دی پشا گیا نئے مت درب تا سو کلچ برابر کے نی بائے و تکو سبھا نل سخرا کنہ مکرین اوائبا پا کی راضاد چتابیکڑی زم داسورلیم انگ دل را پخبل کابو کې را وسطن کی لین ربط اجوکڑی دے مشرقان اللہ داغت بندگان ٹکڑے یقین دا سے انسان خام خان نا شکر دے کار امیتخاخ بنا توں بل بنی دہنا چی پیدا لوڑا زاندار ویدا زرابل رحمانی مسلم وجہ سدیم او کلچی خبر کلیشی او تند دینا پائے سیز چی بیانی دی رحمان ذات دپارا بنسبت کے نوگردی مخدری سڑی تکتور و حال داشت دے دغم نڈکوی اوامین نشو فی الحلیت و ہوا فی الخصام غیر ممین ایدی نسبت کے اللہ تداغ چانچ رائے پالن کے دیشی پکالو کے آپ وقت باس کے بیان اللہ بند گاندھی دیلی دل دائی پیدائش خام خالی دا وی نفو سون کے دیداخت رحمان ذات بندگی نکڑے ملا کو نیشدی لا پدے بانے ہ دلی نری مگر پتو خبریں تینام من کبلی فہم بھی مستم سکون آیا ارکڑے منگدی ت کتاب مخ دلے قرآن نام ندی پائے کتاب سراک لکھ دلی نیون کریم بلقالو انجنا محددون بلکری خوائی بدلیل کے چمنگا مندل مشران پل پیو طریقہ امگا دائی پنکش قدم بانے ہدایت مندن کی کزال کمار سنام قبل کفی کریت نذیرا کالم ترفو انا جدنا بانا سارے اور داس نولی گلے مستان مخ کے پیس کلکی ارور کو ان کے مگر ولبدائے مست و خل کو یقیناً مندلی بل مشران پیو طریقہ ام گاد پنق سے قدم بانے اقتدا کو ان کی آیا مارا اگر کرا وڑیتا سڑیر ہدایت والا کم بیہ دام تم مندی ابیلوتاگر کراوڑ ہے مشران کالو نہ بما تم بھی کافرون دیوتے یقیناً منگا پائے خبر آئے تاس پھر لے شیئر انکار گوم۔ فن تمنا فن زوروں دا خلک نام نو گو رائے سرنگ شانجام داچا شکزیبراہی ملمی اوکل ابراہیم, وقومی اننی او ابراہیم مخفل پلارو قومتان یقیناً زو بے زارم دا غشانا چتا سوے بندگی کوئے اللہ اللذی فطرنی فئننہوں سیاہ دین لیکن آغاز آج چزید آول نہ پیدا کرے یقیناً آغاز آمال کامیابی را کین و جا لہا کلمتاں باقیتاں فی آقبہی لعلہن یرجعون اوغ اللہ دا, دا توحید یو کلمہ باقی پاد کی دن کے دت پولاد کے دد پارا شدہ بل متا تو بلکہ ما مضی اور کڑی دے موجودہ مشران تد دنیا مزے تدے پورے چری تحقرا گسول اور کل چری لکرائے دیے دار جادو یقین کار گالو لولا نز لاضل قرآن ولا رجول ادی وے ولے نشی نازل ہے دا قران پیو سڑی دے دو خارون نہ چلوے سڑے ویم اھم یقسیمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینہم معیشتا فی الحیات الدنیا ایدی رحمت تقسیم رحمت رب ستام من تقسیم کرے دری پمینس کے اسباب د جون دری بجوند دنیاوی کے وره بعض فوق بعض درجه ت تخزه بعض بعض سخیانپور تکړي موږ بایددي پورته د بعضونه په مالو د پوه کې دی دپاره چې جوړ کې بعضې بعضو لرمم تا به د یا مخرې کړی ش رحمت ر ک خیرون م معج اور احمدا لا راؤ نتنا چی شی خل کلافر فمھا اور کڑی بومھا چاتا چ کفر کی برہمان ذات دید دا کوٹو د پارا چتونا دسپینو زرو اندر پائے ہمن شپائے باندی ورخی جی جدون دام ولی بیوت مبا بون سرورن علیھا ایت کیون ا د پارا د کوٹو د دی دروازے بہ او کٹونا شپائے دی آرام گئ و الزخرف اور کڑے بومگے دی تسر زرڑیم وإن كُلُّ ذلك لما مطول الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او نري دا ټول مجرسم زده ل دجندنيايم ولا آخر د رك للمطين آخر پني دربستاري خاص دپ د متقانهم ووب عش عن ذكر الرحمن عاجز جی و زار رونگ خپل زان دو قران نام اولغم بودا وان شیطان او شیطان د دو سرخ اسمر گریبین و انهم لا صدون عن السبيل و يحسبون انهم مهتدون ایپینن دا شیطانان خام خام نکیدی لادا حق لارنا او دی گمان کی شدیدی ہدایت من دن کی حتی ازا جا انا قول یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبیس القرین ترائی کل شراشی منتب قیامت کے او بی حیرمان دے پا منزما پا منستا کی اے شیطانا لروا لے دا مشرق ماریب تخناکار مرگرے تم اناو مشتری عش نف نظر کی تاستن کل چول ظلم کرے دا خبر آئے چاسو پازاب کی شرکت والے افان تم آؤ تہ دلو مو من کا نفی زلال مبین ایا تو اور اول کو لے شی کنو تا ایا ہدایت کو لے شی رندوتا وغشات شیپ گمراہ اخار کیم فیم نوزا بن نبی کا فینا منہم منتقمون نکبوزم غ تا را یقینن منبذ خلقنا خامخابل لوم او نینن الذی وعدناهم فینا علیہم مقتدرون یا کوو خوتهته ستا بجوون کےذااب جدی سرے واده کوم یقین مږی باذابانې خقدرت لروم ف تم سیک بالې وحيی لئے کا ان نه کاالله مستقیم نطرار ٹین کا کتاب جو و کی ش تے یقین ته پس نہ <تُسْأَلُون> استا قوم کا قرآن یا داشتہ تفوس دا کی پبارد ر قرآن کی وسلم مقابل کا مر رسول اجانا مندون الرحمان اور تپو سکاد دا امتنو داغشان آئیش لگلی موسا نمخ کے رسولان مقبل آئی جوکری منگاد رحمان ذات نخکتا حق دار دبندگیش دا داغی بادت دکی دا ریشیم ولقد ارسلنا موسا بی آیاتنا الہ فرعون وملئی ہی فقال انی رسول رب العالمین یقیناً لے گل ام گو سال سلام پخول موجات پلم جا ہوں جاہون کل چاروڑی تمگا موجاتی پائے موجاتے خند نو وما من من و مع نوری میتی نیلا اکبر نوخم انگی توزا مگر مرغری و خزنا ہوں لذا بے لال ان میل رازسر دائ چی رو گرجی گمرائے ان کالواہ رب آدی بئی مسارس رام تچے جادوگرام دارا دخ پلب نسو دائ چاس رہی لسکڑے یقین منگ خام خا قبل کبل امکی فلمانومی قومی سلیم الک مثرا و حاضی لنہاو تجریم ان تحتی فلا تو لانو کو فرون پکل قوم کے قوم و زمان آئے نشت مالا بادشئی ادا نیرونا دم سروم چلی گی لان دے دکم زمانہ لڑانا خیر حاضر چیز پک سڑے اور چرے خبر واضح حکیم فللاؤل ملا شیراور زید پدانی کڑے دس روز یا راجی دسر ملا سفرے تڑلی نو كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ خبر نہ فرمان فلم فجان نہ مسلری وَلَمَّا جَاءَ لَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مُبَشِّرَاتٌ فَأَثَابَهُمْ عَلَىٰ مَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَلَمَّا زُرِعَ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتْ مَا فِيهَا أَثْمَارَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ فِي بَيَانِ د مریم پمثال کے دو کے ساتھ اقوام د دی وجن شور جوڑیں وقَالُوا آل ہتنا خیر ماں تو لائ جل کو بیا نیری تال ردام مگر خالص د جگڑ دا پارا بلکہ جگڑ مار انامنا و جاننا ہوم مسل بنی اسرائیل نوئی سال سلام مگر بند نت کڑے مون پا مونگ پاک باندھ گرزول موننا دار بنی سہیل رام جانا من کم ملا کتن فون اکواڑ منگا نو پیداو کم ساسو بدل کی ملاکس می سا سونا ایوانبھی سات سلام نا داد قیامت نشم قویت قیامت بارکیم اور تابداری زما قوت داد لار سی رام وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَوَأَنذَرْتَ أَصْحَابَ الشَّيْطَانِ دَئْسِ الدَّلَالَةِ نَأْكِنَ النَّارَ سَاسُو دُشْمَنٍ مُخْتَارًا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ لَقَدْ جَاءَتْكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلُبَّيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اور کل شراؤ سال السلام مخارم ہو جزاد یقیناً وی ماتا استا پخی خبر اور دید پارچ زبان کمتا استا باز کے اختلاف قیمت اللہ تعالیٰ نو زما تعبیداری قویم ان اللہ هو ربی و رب کو مفا بدو سرا تم مستقیم یقین اللہ غد رب زمار رب ساسون بندگی بندگیاں غلق خاص کہے دا اللہ رسیدہ فا اختلف اللہ زعب من بینیم فا ایلو اللذین ظلمو من نظابی و من علیم نختلاف کو زدیانو ڈلو پا کورنائکیم نتبائی دا شاید راچ ظلم کرے جی دا وجیدہ زعب درازی جی درناک نام ہل ان تاتی انتظار نکی دا ضالمان مگرد قیامت چراب شری تنا گہا نوئی اللہ خل یوم بازون دو دوساند دنیا بد اور بازی دا بازو دشمنان شی سوا سیواد متقان یا با دفنا کم تین کی بدیتا نوزمر پتا سو بانی سوگم جن کیلدی نامتی دی مسم اکبندگان دید پایا تھیتاؤن ادخل الجنت آنتم و ازواجکم تحبرون داخل شہ جنت تتاس و استاس بی بیانے درکید بشی قسمان قسم نعمت نام یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اقواب گزول بشی پدیبانے کاسے دسرو ذرو گلا سنو پے کی بار چنسنے واڑی او مزی اور مذہبر گے اور تاسبا پی کے تا امیش ہے تلکل جنتی تاملون اور جنت دے درکڑے شتا ستا پسو دا عملوں وچ دا کول لکم فیھا فاکیھۃ کثیرۃ منها تاکلون استاد برابر بدی جنت کی میوی جڑے بعدائے نبتا سخریم انالمجرمین فی عذاب جہنم خالدون یقیناً مجرمان بفاز عبد جان نمکہ شویم لا یفتر عنہم و ہم فی مبلسون نبشی کمیدید دینا دعزا و دیوائی پائک نومی دیکن کیم وما ظلمناہم ولیکن کانوم الظالمین او ظلم نلکرے منپدیبانے لیکن دیو ظلم کون کیم ونا دو یا قال ما کسون نواز دا جہنم یان اے مالک نوازو کی جہنم یا نے مالک فیصل رب دم کے دل وم آبور تو ایک تاسبہ اشارے بجانم کے لقت جین کمبل حق ولا کن اکثر کم لک کار یقین منگ راؤ تاستا حق ولا کس تاسو حق لا بد گڑ ان کیے ام ابرم امرن فین الک فیصل ام سب نان لا مر سررا و نواح بلاسل آیدی گمان کیچم گا نورو دری پٹی خبری ہو دری چرگیم بلکی او وہ ملائک زمگم دری دی چلی کل کہیم قل انکان لرحمانی ولد فانا ولن آبیدین تو بالفرض کد رحمان زاد دپارا ولد وین زبایہ وال عبادت کن کے, کے داغم سبان اور اب سماواتے و لر دے اور اب لارشما پاک دے ربدا سوان کے دے ربدے دارش داغ نائ خلک سبیا نئیم فضروں یخوزوں پر لرائ باسکئی بات لو کی او لبی گئی خاصمان کم حقدار حقدار حکمت تبارہ لہ ملک سماج اور خاصرآباد شہید آسمان کی اوائے انضام اور خاصا سر دقیامتم دے خاص تباؤ گزلی شہتا سو ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ويختارن اليا قسان جاددي وترمدس عيد الله الا ان سواد سفارش قولهم ما را سوق بيانك دي حق وحلال شيء خلقهم ليقولن الله فانا يفكون او قددت apostles ke de munkirin na shi sha parakrista sudama abudan khaw hadi bo ye challan usrangi orezniki dido tawhid na wakihi ya rabbina haula'i qaumul la yu'minun au qasamne bo'ina adin nabiy e rabayqina da khalak di qaum chi man na rawi faṣfa' anhum wa qul salamu fa نمکھوڑا دری نہ سلام دے زماسترمین جدا عیدا زرد عیدی تو پتہ لگی بسم اللہ الرحمان الرحیم حامیم ول کتاب المبین پسمنے پائے کتاب ش بیان کے ان کے رحقاتل انا فی ل مبارک انا کنام شادت کی بری کتاب پشپ برکت والا منگا یار اور ان کی او برے کتاب فی ہائے عمر حکیم پد فیصل کے دیشی دہرا کار چہک متن وال امر من عندنا ان انا كنا مرسلين دا امر سرا زم د طرفنا ا یقینا منغ ليگون کیم تعالی روی نبیم رحمتا من ربك انه هو السميع العليم دا یہ خاص رحمت ساز رب د طرفنا یقینا غرب سے ہر سوری پار سپوئے دے رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب داسوانو نو تزمكيو دم ينزي كتاسو يقين لرعدا پرو ببيت لا إله إلا هو يحيي ويوميتو ربكم ورب وبائكم اللولين نشتا اخدار دبندگي دا سوا داغنا جوند كولم ومرا كولم كويم رب ساسون ده رب ساسو في فی شکی بل قیدا خلک پشکیری کئی فرتک متا سمحانیزارو کدا روز چیراتل بوکی داسمان دا پلو گیار سرام یوشن سا پٹ بے خلکل ردالگے او دا دے ازاب در ناک وائب رب نقشا فیت اور نصیحت قبل تصول سمت اللہ کا سم تولو عنہ وقالو معلم مجنون بیادی مخڑو دی مخړو لے د د رسو نا دی ویللی دتا خودنا کڑی ش دلیوانے رے ان کاشفلله ذااب قلیدن ان کوم مععددون یخنم کا لرکون کی د اضابی اوسل لګموہ او یخیننم تاسو بیاو پس کے ہےکو فردا یو نپےش ل بستلکوبرہ انمون تققیمون۔ نَظَارَ سَيْنِوَل بَوْكُم غَنِوَل وَيَقِينًا <تصفيق> مِنْ بُورَا بَدَلَ غَسْتُن كِي وَلَقَدْ فَطَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ يَقِينًا أَزْمَائِلُ مُنْغَادِ ذِي نَمَخِ قَوْمَ نُفْرُونَ وَأَغْلَى آغِي تَرَسُولَ عِزْتَمَن سراء قیماتا بندگان دا اللہ یقینا ہزتا صلرہ رسول مماندار و اللہ تعالو علی اللہ انی آتیكم بسلطان مبین اور لوی مکوئے دا اللہ مقابلکیم یقینا مانتا اس راوڑے دلیل کرام و انی عوصت بربی و ربکم من ترجمون ایا تینن پنائی واڑم ذ بخپل لبوس تا صبح را چتا سوما संसार کے وے تومنو لی فاتزلن او کتا سو ایمان نہ رہوے زما خبران ما مانا ما نہ پڑھ رشی فذ ربه و النحال قوم مجرمون نضوا و اوختل موسی علیہ السلام نخبلب نایقین دا قوم دی جرم قوم کی فاسر بے با دی لیلن انکم متبعون نویل شورتا بوزا بندگان زمارش پی اقیناً صبح سے بعد تل کے دیشی وطرک البحر رہون اندہم جند مغرقون اپری دا دریاب لر اولاد پزای اقیناً دا دی غرکڑیشی بلے دریاب کے کم ترکو من جناتہ عیون و زرع و مقام کریم و نعمت کن فیها فاکین سمردہ پر خددی چینے ہا چینی او فصلوں اوزین عزت اور سامان اسمان ناز و نزاکت اودی باے کے خوشالی کہ ان کی کذالکاں ورثنا قوم الاخرین دا سی پاتیکرم ددینا اور کرم گا قوم نورتا فما بکت لہ مسما و لزو ما کانو منذرین نس جڑاو نکڑا پر فرونیاں آسمان اس مکے انو دی مہلت پر کڑی ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المحین یاقینا بچکڑے مونگا بنی اسرائیل د عذاب ذلیل ان منفراؤ نائن معافی اور کلو منگ دیت نعمت عنا معجزات ہا چ پای گ امتحان او کارام انھا اولائے یقولون ان ہی ال موتتنا لولا و ما نحن بمن شرین یقینا دا موجودہ خلق وئی ندہ دمر زنگا ما گم مرگ دے مخکنے ان یوم دوبارہ دوارہ پورتکنی شوییم فاتوب بیا باین کنتم سائقین نراولی زمګ مشران کا تاسو ر شنی او هم خیرو نامموقومو طببا وال الذي نه منو قابل هم اهک ناهم ان هم کانو مجرین آیا دا قوم د طببا او کسان چې آ نه مخیر شرییم حالکرونګ ای را یقی ناغی مجرمان خلکوم۔ سما تیو لفظ اور یقیناً وزد فیصلے وقت مقردے ذری طولو یوم لا یعنی مولنان مولن شیعن ولا ہم ینصرون اداس رزبین نبشی دفق علیہ و دوست بل دوست ناحس عذاب و نب دیسرہ سمدد کے دیشیم اللہ من رحم اللہ انہو والن عزیز الرحیم لیکن آسو بچ اللہ پر کریم یقین شجرت زکوم یقین وہ نکوم خوراک دیر گنا کاشاند تانبی ویلی کڑ کٹکی بدری پکھے ٹکیم پشاند خوٹکے خوٹ دلوند گرمو خزو فا سوئل جہیم ابلی شی این سی دلان کا گئی منز جانمتا سم سب فو کراسیحی مایل حمیم بڑا سرد پاس رابد گرمو بونا زو ان کازیز الیم اسے عزت من اوسن رو ان گا پزه مَا كُنْتُمْ تم ترون یقین داغ شیر چیتاسو دے شکل متقین فی مقام یقین متیان وئی پزے پزئی نیا معمت والا بئی فی جن تیو یقین متخیان وئی پزیر دیر کے امن باغنو کی وئی اور چینوں کے بئی یل بس میم سندستی بادی نرو رو دٹوری خمو نا تب مخام کزال نئی دب سی وئی نتنا اجوڑے بکمگ دِی سراخور خیسترگوالا یدعون فیہا بکل فاکہت نامنین رابلی طلب قیب دی پائے کہ ہر قسم میں بے خفا منصر بویم لا یزوقون فیہا الموتا اللہ الموت تلولا اوقاہم وزاول جہیم نبسکی دی پائے کہ حص مرگ مگر مرگ مخکنے خودی سکلے لے او بچ ساتی والاہ دی لرا دا زابد جان نمنام فضم کا ذالی قل فوزیم د فضل کلو د ترف زرفستان ادا کامیابی لویا فائ س یقین نسان کردا قرآن ستاب جان د خلک تین نصیت والیم فر إِنَّهُمْ نرتقیب دے انتظار کو آئے دے انتظار, انتظار کو ان کی بسم اللہ, اللہ, اللہ حکمت اِنَّ فِي السَّمَعَاتِ وَلَّذِ الْآَيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ یقین ناسمانون وزمکہ کھڑیر دلیلنا دی آشا دا پارا چیمان لرئیم بلو فی خلقی کم آیا بوم آیا بس من دعبتن آیات لقومی یوقنون افساسو پا پیدایش کیا پا پیدایش دا آکیش اللہ خواہ رکڑی القسم زندہ سرم پریکم دلیلنوش دا قوم دا پارا چیمان لرئیم دارنگ وقت اللہ فی الل را راتو دشپاو در اس کے وضائے کیش اللہ راو رولی دا سمان طرف نمی رزقین سبب در زر رزق دے کی باران توئی سبب در پار در زر نتا دکڑے پائیں سر از مقافس تو شوالی دائیں نا اپا گرزے دو را گرزے دو دہاو آگانوں کی آیات اللی قومی آنقلون دیکھم در زلین یا قوم دپارشد آقل نکارلیم دا دا دا نسیمارا دا دا چڑ پدرو سرا کزاب اور تے افاق کی اور تے افکوئی اڑو لو تک دے پدرو گو ایلو سرا خلک اواسی بنے ڈیرگٹ گنا گار پخبل اللہ تعالیٰ نے بے اسرار کی بانے کلکشی پخبل گنا بانے رومان کل کے دل پگنا زان تو گنگار نہ ہوئی امسک بنم پدا سال کی چلویم کئی کالم یاسمان ادا سیشی کو یادا تنا اور بالکل کون کی کپازاب درنا شائن سزاب تخز مندیا اللہ تعالیٰ نے سیوا مددگار عام کا سبو اغم دیا پالس فیضنور کی خاص کر دا شرخوئی اور کی علامت تخزو اور دی دا پارا عذاب لوی شان مار ہاضا کفروب آیا دام کی بے آپ ترغیب قرآن حاضا ہو زندہ قرآن ہدایت دے آیات قرآنی اور آیات اٹلیہ بیم کم کسان شکوفر کی بریٹارے اللہ سخر البحر من اللہ سخر تجرے الفلقوفی بے تب تم فضری ولاکم تشکر اللہ کا سازاد صاحبِ قَزُولِ اسَّاوَ سَفَحْرِ دَا پَارَ سَمَنْدَرُ دی دا پاراچھ چلی کی گشتے پائے کی داغ پر حکم اور دی دا پاراچھ اولٹا ویداؤ دا سفزل داللاو دی دا پاراچھ دا شکر کرے بَلْ وَسَخْرَ لَكُمْ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَ مِنْ هُوَئِنَّ فِي ذَارِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ دا دا میں فیری د پارا فکرے اور دعوت کئی د توحید دے منکرین ہوتا دعوت سر کا یقرول لدین بخنے کئی خپل حق آک سان تشاکہ دروازوں دری مقصد سر لیا قوم سبن در پاراش اللہ بدور کی ارقوم ملون سرچائی کریم ہر یقوم تا اب سنگ جی نبسی وَالْحُکْمَا وَبَوَيَدَ دَدِينُمْ وَرْكَدِوَا علم فام دا کتاب اللہ شایتا لیا سنت ویم او پیغمبری مونگا غیلہ ورکڑیوام دامان شاری علی پیغمبری ورکڑی پیغمبرانی پکی دیر را لے گلیو دیر پارش دا کتاب پکی او چلی تا نبوت مراد دے چی پس تورات نمیلوشو انبیاء ہوتا ذکر روس تو ذکر دو ورکرو منگا دیتا من الطیبات خدا پاک وراکونونا وغراوالی ورکرو منگا دیتا اللہ علمین بخلقوں وآتینا ہم بینات من اللمریم در در خاص تصریقی چی جی شریعت میں مولا ورکرو ولی ورکرو منگا دیتا اخکارا اخکارا اخ حکمنا من اللمرید دین پر بارکیم فمختلفو اللہ میں معلوم جاو ملعلم ومغیم بینو اختلاف گئی سما جاننا کا لا شری لار بانمردین تالدین پبار کے منگ اخار لار در کاباری شریعت, دے شریعت قوام قرآن و سنت کی سسری دے تریت ہوئی تباہ فرض دا بعض یقیناً من اللہ دا اللايشند الا حداظابنا اس چیز نشید فقوله هو داوی شیقینن ظالمان باذ ذی اولیاء و باذ ہندوستان باذ لیبر دنی دنیا کے ہم قولی وللا اولی المتقین اللہ تعالی خاص مرگرہ د متقین و ذی ظالمان نو ذی حفاظت کین سبصار للناس و هو ذو رحمت للقوم یوقنون دا قران دے دلونا درناری پر ایک د خطو لو خلق دا باراں دلیون درانا پکشترے. دا آیت پکشترے اور دل سیاش ہوئی دیتا شرک و کفر بینات فسق و حجور در شریعت پا خلاف کی جوړ کر کسما قسم بڑیری در سکو مان کی چی گرزو با مونگا دی لرا دائے کسان پشان چی مان را اور یا مرنے کڑی عملو نے کڑی نیک دائی پشان ته گرزو څنګه گرزو سوان برابر سا دا نفس ظلم آیا دا سڑی وانے چی دے خواہش بل آسول چی خواہش نے الہ دے خواہش دفس سوی مخالفت کتاب سنتوئی اللہ تعالیٰ اللہ عالم نے محر وعید اللہ تعالیٰ در فقوق بانے ازر بانے اور چولے در پسٹر گبانے پر در حقنام یاہدی ہی من بعد اللہ افلا تذکرون سو بلتہ دائیت دا ورکی پس دبیلار دب کولو داللہ دا نظر راہو لتاسو نسیدنا لئے وقالو ماہی اللہ حیاتون الدنیا نموتو نحیاو ماہیو لکنائی اللہ دارم وما لہم بزارک من علمین ان انہم اللہ زنون وقالو دا مگر جڑکی نہ مڑ کے مگر زمانہ عذاب کرا جی مصیبت کرا دیم جی مر کرا جی, جی, جی نب در اور نشٹ دغرا سے گو گمان کئی بیان خاص دلیل کرلیل روڑے شعب اللہ کا قل اللہ یحیی کم سمائی میتو کم سمائی اجماؤکم الاغم القیامت لا ریب فی ولیکن اکثر ناس لا اعلمون تولتا اللہ تعالیٰ تاس جو اندی کئی و بیاب مرکی بیاب روز قیامت تاہم دوبار جو انداشت کن شک پائی کنشتا ہے اکثر خلق پوئی گنن پر ایک شک کئی و لیلہ ملک السماوات واللہم دام دلیل اقلید توحید و دباس بادل موتا اور خاص اللہ پہ اختیار کی بات صحیح ویوم ورم دا, تو ننم دا قیامت بات برس و خلگوم و ترا کلومت العمتن تر کتاب ترا علا کتاب ان بت ہر اومت جاسیاتی نا جمام جی ہر امت سرے دا برابا لکی لا کتاب ناس تفصیل ناستی کی برے کہو کہ عام نیز رسوخ خاص ہمال نامہ شوور کی آغا کتابنا انتقوا الیکم بالحق انا کنا نسنخ ما کنتم تعملون دا زنگا یہو کتاب دی لکھلشے زنگو ملائک لیکلریم بیان فی لا پتہ اسوا نے بہ حق سرا بیان کول رحمتی کسان رب خاص دا کامیابی دلو افکار بالکل وَأَمَّا لَذِنَا كَفَرُوا اَفَلَمْ تَكُنَ اَفَلَمْ تَكُنَا يَاتِ تُتْلَعَ لَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ آقا سان چیدی کافر اینو زمایتنا چی پتاسبانی بیانی دل فاسْتَكْبَرْتُمْ نُتَاسْبَدَائِنَ لُوِيكَ وَلَان در سورت آل سرولا گوا يُسِر و تم آیات کی بلکہ ذاکیلہ دنیا کی قرآن اللہ یقین حق اور قیامت کے سوانسات سے شیران کا ان کی قیامت سیاح تمام حاقبی رائے مل چیری کریم کی بسازی اور من پر وکیلب کے تاسپری خو ملاقات بلدا دو ککڑی دنیا پرس خلق پہ پر پائے کے تفریر پ مضمون سورت باند اللہ تعالیٰ شریعت پدی با نواز الحمد اللہ چنگا فل اللہ الحمد مخلوق بان حمد واجب دے چلام تھا شریعت کا رکڑے بقران و سنت رب داسمان کے نظام د شریت کاری کر شریعت آرالی و لہل کوریا ڈگ نشار نظام آگے چلے لیکن قداغت داغت قانون پرشانت سڑے بل قانون جوڑ کی دعوب کے نشیری کی سر نہ خاص اللہ لوہرہ پاسوان بدمکا کی بیا سمانہ شری کی نش کے دے اسمت کے جلال و بغاؤ سلطنت کے قدرت کی بیا کو داغت دا حدیث کی رانی رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی البریا اور ردائی وزمت نازانی واحد کبریا زما صادر زما لنگیم سو کماس پیو کی جگڑ کی اور کبریا اور اے دائم کبریا کی اچتوالیہ کا سادر پشانت دان اور عظمت سردار تعلق آگید سرو لگا اللہ تعالیٰ رازیز الحکیم زور اور حکمتن والی